اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے, کے انہین علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے اور اگر تمہارے رب کی ایک بات گزر چکی ہوتی ایک مقرر میاد تک تو کب کا ان میں فیصلہ کر دیا ہوتا اور بے شک وہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث ہوئے وہ اس سے ایک دھوکا ڈالنے والے شک میں ہے